برادران اسلام محترم بھائیوں عزیز ساتھیوں ہم نے اپنے دروس میں سیرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سلسلہ شروع کیا ہے درس سابق میں ہم اس مقام تک تقریباً پہنچے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے لیے جو مختلف مصائب ابتدات امتحانات آئے کفار کی جانب سے سختیاں اور شدائت بڑھتے گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے معاون جو آپ کے چچا ابھی طالب تھے ان کی وفات ہو گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی مناسب معاونہ اور سب سے بڑی محسنہ حسن اسلام سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی انہا کی وفات ہو گئی اسی لیے اس کو عام الحزن کہا جاتا ہے کہ وہ تو سال ہی غم ہی غم ہے اب چونکہ ابی طالب کے دور میں جو فرق تھا وہ اتنا تھا کہ جو بڑے بڑے کفار تھے روسائے قریش تھے سردار تھے بڑے بڑے حیثیت والے لوگ تھے وہ آ کے عدور صلی اللہ علیہ وسلم کو ستاتے تھے لیکن عام آدمی کو ضرورت نہیں ہوتی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بات کرے یا گستاخی کرے یا آپ کو تکلیف پہنچائے لیکن ابھی طالب کے مر جانے کے بعد تو راستہ ہی کھل گیا پھر تو یہ ہے کہ بڑے ہیں چھوٹے ہیں بچے ہیں سب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانا شروع کر دیا اور اسی دور میں بے عین ہی یہی دور تھا کہ کفار قریش نے سوچا کہ بھی مسلمان جو حبشہ چلے گئے اور اگر افشا میں ان کو قدم جمانے کا موقع مل گیا ہو سکتا ہے کہ ان کی تعداد وہاں بڑھ جائے تو ہم کیوں نہ ایسا کریں کہ بادشاہ افشا کے پاس ایک وفد بھیجیں کہ وہ تو ہمارے بھاگے ہوئے غلام ہیں اور یہاں سے وہ بھاگ کے گئے ہیں مہربانی کر کے ہمیں واپس کیے ان کو واپس لا کر ہم ایک تو ان پر ظلم و ستم شروع کریں اور دوسری بات یہ ہے کہ آئندہ اسلام کو پھیلنے سے روک دیں افانے کو ریش نے وفد بھیجا اور پھر یہ بھی فیصلہ کیا کہ بادشاہوں کا مداع ہوتا ہے اسے کچھ نہ کچھ ہدیہ کوئی چیز پیش کی جائے تاکہ اکرام ہو اس کا اور بادشاہ ان باتوں پہ خوش ہوتے ہیں اب معلومات کیے گئے کہ جاشی جو ہے افشے کا بادشاہ اسہوا اس کو کیا چیزیں زیادہ ہدیہ میں پسند آتی تو معلوم یہ ہوا کہ اسے چمڑے کی بنی ہوئی چیزیں بڑی پسند تو اب جناب کو فارغ و نے شام سے آیا ہوا اور ملکوں سے آیا ہوا صنع سے آیا ہوا مختلف ملکوں سے چمڑے کی چیزیں جو آئی ہوئی تھیں وہ چیزیں خریدیں اور بڑی اعلیٰ قسم کی نایاب قسم کی چیزیں انہوں نے اس زمانے میں بھی چمڑے کے برتن بنتے تھے ضرور بنتے تھے یہ ڈیکوریشن پیس جیسے لائٹوں کے لیے ہوتے ہیں یہ بنائے جاتے تھے پانی کے لیے برتن بنائے جاتے تھے اور اس سے پہننے کے لیے جیسے آج کل آپ یہ جیکٹس وغیرہ پہنتے ہیں اس زمانے کے انداز کی وہ بنائی جاتی تھی بڑی خوبصورت چیزیں بنتی تھی سنانے بنتے تھے تخیر بنتے تھے سب چمڑے کا کام ہوتا تو انہوں نے بہرحال چمڑے کی چیزیں لی اور اس کے بعد وفد کی قیادت بعض کتابوں میں آتا ہے کہ عمر بن نے کی اور جا کر حبشہ میں نجاشی کو ملے اور اس کے ملنے سے پہلے ان کے جو بطار کا تھے بتری کہتے ہیں جو عیسائیت کے یوں سمجھ لیں پادری پنڈت جن کے مذہبی اثرات تھے ان سے ملے ان کو بھی ہدایات دیے اور ان سے کہا کہ آپ کو بتائیں یہ کون لوگ ہیں جو یہاں آئے ہوئے نہ تو یہ ہمارے دین پر ہیں ہماری بھی مخالفت کر کے ہمارے دین کو بھی چھوڑ کے یہ لوگ وہاں سے بھاگے چلو اگر یہ اچھے ہوتے تو تمہارا دین تو قبول کر لیتے نا تمہارا دین بھی تو انہوں نے قبول نہیں کیا نہ یہ تمہارے دین پر ہے تو اب اس کا کیا مطلب ہے کہ ہمارا جو دین ہے مکے والوں کا وہ بھی غلط ہے اور آپ کا جو دین ہے نصرانیت پر عیسائیت پر وہ بھی غلط ہے تو یہی بس حق پر ہیں ان لوگوں کو اگر موقع ملا تو یہ تو آپ کے ملک میں بہت بڑا فساد برپا کر دیں ان نے کہا ٹھیک ہے آپ بادشاہ سے ملیں ملاقات کا ٹائم لے کے دیا انہوں نے کہا جب بادشاہ پوچھے گا تو ہم آپ کی تائید کریں گے قریش کا وفد پہنچا انہوں نے بادشاہ کے سامنے اپنی باتیں رکھی اور جو بتا رہے کا تھے بھی طریق تھے انہوں نے کہا کہ ہاں بادشاہ سلامت بات تو ٹھیک ہے جو لوگ اپنوں کے نہیں بن سکے وہ ہمارے کیا بنے لیکن آپ نے لوگوں کو چھوڑ کے بھاگائے لیکن بادشاہ بڑا ذہین تھا بادشاہ تھا اس نے کہا کہ نہیں یہ نہیں ہو سکتا کہ میں کسی کو ایسے سزا دے دوں اور اس کے بارے میں معلومات نہ کروں کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارک میں بھی ہے کہ اگر قاضی کے پاس ایک آدمی آئے اور وہ کہ دیکھو جی یہ میری آنکھ فلاں آدمی نے نکال لی ہے تو آنکھ میں نکلی ہوئی سامنے موجود ہے یعنی کیس بڑا واضح ہے لیکن قاضی کو جوش میں نہیں آنا چاہیے جب تک کہ دوسرے کو نہ بولا خدا جانے اس کی دونوں نکلی ہوئی ہوں اس کی تو ایک نکلی ہوئی ہے نا تو یہ ظلم ہوتا ہے کہ آدمی ایک طرف کا فیصلہ سننے کے بعد ایک کے بیان سننے کے بعد فوراً حکم جاری کر دے تو بادشاہ نے کہا کہ دیکھو بھائی آپ جانتے ہیں کہ میں تو ظلم نہیں کروں گا میں تو پہلے ان کو بلاؤں ان نے پیشی رکھ دی اور اگلے جلسے پر انہوں نے بلایا تو مسلمان جب گئے تو ان کی قیادت جو ہے وہ حضرت جعفر نے کی حضرت یہ حضرت سید علی علی اللہ تعالی انہوں کے بھائی جعفر ابن جب آئے تو بادشاہ نے ان سے پوچھا کہ بھائی یہ لوگ کہتے ہیں ہمارے دین کے مخالف ہیں اور میرے جو بطارقاہ یہ کہتے ہیں تم لوگ ہمارے دین کے بھی مخالف ہو آخر تمہارا دین کیا ہے اور جو تم کہتے ہو کہ ایک تو حضرت جاگری طارف نے بتایا کہ بادشاہ سلامت ہم تو ظلمات میں تھے اندھیرے میں تھے حسک و فجور میں تھے شرک و بت پرستی میں تھے آلیہات بتوں کو سجدہ کرنے والے خنزیر کھانے والے شرابیں پینے والے ظلم و ستم کرنے والے لوگوں کی عزت و آبرو لوٹنے والے ڈاکے مار کے لڑکیاں اٹھانے والے ہم تو اس قدر جور و ظلم میں پھنسے ہوئے تھے کہ ان اللہ من محمد صلی اللہ اللہ علیہ وسلم اللہ نے ہم پر احسان کیا کہ ہمارے اندر ایک نبی پیدا کیا جس کا نام محمد مستفا صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ ہمیں یہ حکم دیتی ہیں کہ ایک خدا کی بات اور وہ ہمیں حکم دیتی ہیں کہ زینا نہ کرو چوری نہ کرو فساد نہ کرو قتل نہ کرو ڈاکہ نہ مارو غیبت نہ کرو کسی کو نہ ستاؤ اور اسلام پہ رہو نمازیں پڑھو دین کے کام کرو اللہ کی فرما برداری کرو ہر وقت بندے کا اللہ سے تعلق جڑا رہے وہ ہمیں یہ باتیں بتلاتے ہیں اور وہ فرماتی ہیں کہ مجھ اللہ کا قرآن اترتا ہے تو جعفر اپنی ابھی تعلیم اپنا بادشاہ نے کہا کہ جعفر وہ جو قرآن ان پہ اترتا ہے اس میں سے کچھ آپ کو بھی یاد ہے تو نے فرمایا کہ ہاں کہاں انہوں نے کہا تو پھر مجھے سنا تو روایات میں آتا ہے کہ حضرت جعفر نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ان ذکر رحمت ربکا عبدہو بہان خفیا جب حضرت جعفر نے پڑھی اور پھر حضرت جعفر قریشی تھا اللہ نے قرآن بھی لغت قریش میں نادل کیا تھا جب آپ نے قرآن پڑھا تو اتنا متأثر ہوا نجاشی اتنا متأثر ہوا کہ اس نے اپنے بطارگا سے اور اپنے ودرا سے کہا کہ اللہ مجھے خدا کی قسم ہے جس نے عیسیٰ کو بھیجا جس نے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا ہے ہم یہ ہے کہ میں ان پہ کبھی ظلم نہیں کر سکتا یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں بڑی اچھی باتیں کیا ہے کسی کو وہ تو کہتے ہیں کسی کو نہ ستا فساد نہ کرو قتل نہ کرو تو بڑی اچھی باتیں ہیں یہ میرے ملک میں رہ سکتے ہیں نے کہا کہ جاؤ رہو میرے ملک میں تم پر کوئی ظلم شدت نہیں ہو چلے گئے اب کون نے سوچا کہ ہم اتنے دور سے سفر کر کے آئے ہم نے ہدایا بھی دیے سب کچھ کیا ہم تو ناکام ہو گئے فیل ہو گئے انہوں نے دوبارہ ان کے ذہن میں ڈالا انہوں نے کہا کہ جناب اصل بات تو آپ نے ان سے پوچھی نہیں وہ تو عیسا علیہ السلام کو نہیں مانتے وہ تو عیسا علیہ السلام کی گستاخی کرتے ہیں اور توہین کرتے ہیں کیونکہ اس دور میں نجاشی جو تھا وہ عیسائی تھا جب ان کو یہ کہا گیا تو بادشاہ غصے میں اس نے کہا عیسیٰ علیہ السلام کی توہین کرتے ہیں کرتے انہوں نے کہا جی بالکل تو عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے اور عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں بڑی بے ادبی اور گستاخی کرتے ہیں اللہ معاف کرے تو ایسے لوگوں کو تو آپ نے کالبہ دکھا کے کہ دیکھو بات یہ ہے کہ ایسے تو میں ظلم نہیں کرتا لیکن میں ان کو پھر بلاتا ہوں اگر واقعی وہ عیسا علیہ السلام اور بی بی مریم کی شان میں کوئی گستاخی کرتے ہیں تو پھر میں صرف نکال کیوں دوں میں ان کو سدا کیوں نہ دوں نے پھر بلا لیا جب پھر بلایا تو انہوں نے کہا عدت جعفر سے البا کا شیون عیسی تمہارے پیغمبر نے کوئی بات ایسی بھی کہی ہے کہ جو عیسا علیہ السلات اسلام کے شان کے بارے میں ہو اور تم اس کے بارے میں کیا عقیدہ کی رکھتے ہو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں حضرت جعفر نے تلاوت شروع کی تعبریم دور سلنا فتم سبیا کہ تین ارحمان کام انسول رپی کی لیا بلا کے غلام کیا کہ بیوی بی مریم جب علیحدہ بیٹھی تھی دیکھا کہ کوئی بندہ آ رہا ہے تو بی, بی صاحبا نے کہا کہ میں اپنے اللہ کے نام پہ اس رحمان کے نام سے پناہ پکڑتی ہوں تم اللہ سے ڈرنے والے ہو تو میرے قریب بتاؤ کہ میں ایک عورت ہوں تم جوان ہو ادھر کیسے آ رہے تو اب سیدنا یہ نے فرمایا کہ انما انا رسول ربک بی بی مریم کیوں گھبراتی ہو میں کوئی بندہ نہیں میں تو تیرے رب کا بھیجا ہوا کاس ہوں آپ بالا کے غلام سکیا اور میں تمہیں خوشخبری دینے آیا ہوں کہ اللہ تمہیں بہت پاکیزہ بچہ دیں گے بیوی بی کہنے لگی کبال کی بات کرتے ہو کیسے وہ پاکیزہ بچہ مجھے بچہ دے تالت انا یقو نلی گلابن پلم یم بشر پلم اکو بیوی مریم نے کہا کیا کہتے ہو آنے والے مجھے کیسے بچا ہوگا مجھے تو آج تک کسی انسان نے چھوا بھی نہیں یہ ہے صفت یہ ہے عفت یہ ہے کمال یاد رکھو میرے عزیز کہ عورت کا حسن و جمال جو ہے اس کی عفت و حیام جب عورت کا حیا چلا جائے وہ حسن نہیں باقی رہتا وہ جمال نہیں باقی رہتا وہ کمال نہیں باقی رہتا وہ معصومیت نہیں باقی رہتی اصل جو عورت کے لیے اللہ نے بیوٹی بنائی ہے نا وہ اس کی عزت ہے اس کا عصمت ہے کہ اب دیکھیں کہ سب سے پہلی بات جو بیم بی بی کہتی ہے جبرین سے مخاطب ہے کہتی ہے کیا کر رہے بچر مجھے تو کسی بندے نے ہاتھ تک نہیں لگا ہے اور اللہ نے جو بی بی مریم کی قرآن میں تعریف کی ہے اللہ نے جو قرآن میں بی بی مریم کی صفت بیان کی ہے آپ سورت و تعریم اٹھا کے دیکھیں تو کیا ہے مریم ابنتا عمران الحت فر جہا فن فخنا فی مروہنا اللہ فرماتی ہیں کہ بی بی مریم عمران کی بیٹی جس نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی یعنی سب سے بڑی وسم جو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ وہ خوبصورت تھی یہ نہیں کہا وہ پڑھی لکھی تھی یہ نہیں کہا کہ بڑی روزے رکھنے والی تھی بلکہ کہا کہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس نے اپنے نفس کی حفاظت کی تھی کہ زنا تو زنا کسی کے ساتھ نکاح بھی نہیں ہوا تھا اسے تو کسی غیر مرد نے ہاتھ تک نہیں لگا اسی طرح اللہ باغ نے جو قرآن میں فرمایا ہے آپ دیکھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ ہم نے بہ کا اللہ فرماتے ہیں ہم نے جنت میں جو ہور رکھی ہیں بڑی بڑی آنکھوں والیاں اور ایسے ہیں جیسے موتی صدف میں چھپا ہوتا ہے جس کو کسی نے ہاتھ نہ لگایا ہو اور آگے قرآن پھر بس بیان کرتا ہے کہ لم یت میں سن نہ انس کب لا جان کہ وہ حوریں ایسی پاک ہوں گی کہ میرے جنت والے شخص جس کو وہ ملیں گی اس سے پہلے کسی انسان تو انسان کسی جن نے بھی ان کو ہاتھ نہیں لگایا ہوگا اصل صفت تو عورت یہ ہے کہ وہ ماں اور باپ کے گھر کے بعد اس کے بدن کو ہاتھ لگے تو پھر شوہر یہ تھی عفت و عصمت عورت کی۔ اسی لیے یعنی سیدا فاطمت رضی اللہ تعالی عنہا نے مسیت فرمائی تھی کہ سید علی سے کہ میرا جنازہ رات کو پڑھ دیں سید علی نے فرمایا بھی کہ فاطمہ کیا کر رہی ہو تم بنت رسول پاک ہو تم جگر وہ محمد مصطفی ہو اور تمہارا جنازہ ہم رات کو اجنبیوں کی طرح چپکے سے پڑھ دیں اور دفن کر دیں فرمایا علی میری زندگی میں مجھ پہ کسی کی نظر نہیں پڑی میں چاہتی ہوں میرے جنازے پر بھی کم سے کم نظر انہوں نے فرمایا کہ فاطمہ جنازے میں کوئی کیا دیکھ لے گا آدمی پر چادر ہے بدا ہوا ہے جنازے میں کیا دیکھا نے کہا کم از کم لوگ یہ تو اندازہ کر لیں گے نا کہ قد لمبا ہے چھوٹا ہے کیسا ہے یہ تو کم از کم آدمی کا جنازے کے بعد میت کو دیکھنے سے بھی اندازہ ہو جاتا ہے میں تو یہ بھی نہیں چاہتا آپ اس کے مقابلے پہ آج موجودہ دور کی بیٹی ہوں کہ آپ ذرا تصور کریں ان کی تہذیب کا ان کے تمدن کا اور وہ اس پہ کتنا فخر کرتی ہیں جب وہ بازار کی زینت ہیں جب وہ لوگوں کے لیے شگار کرتی ہیں جب وہ دیکھنے کی ایک ڈیکوریشن پیس ہے کہ اس کو سب دیکھتے رہیں کہ بڑا عجوبہ عناد کا یہ عورتیں عورت کہلانے کی بھی شرح حقدار نہیں یہ چلتی پھرتی زندہ لاشیں ہیں ان کو عورت کہنے ہی گناہ ہے مانا یہ ہوتا ہے کہ مرد میں کیا ہے؟ وہ چیز جو چھپانا ہے جس کا ضروری ہے وہ ہے سب سے لے کر رقبہ تک اور عورت کا کیا ہے مینل راس الرجل سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخوں تک اس کا چھپانا ضروری ہے اسی لیے تو کہتے ہیں نا کہ یہ اب ہمارے یہاں دیکھا ہے نا آپ نے شریتی اسلامی کا ابھی تو بل آ رہا ہے جیسے آپ کا بڑے سے بڑا آدمی مر جائے مولوی یاد آتا ہے نا جنادے کے لیے ویسے تو مولوی بڑی عقیر جانور ہے نا کوئی مر جائے تو پھر مولوی کو بلاؤ کیوں ان کو تو پتہ ہی نہیں ابا جی کو غسل کیسے دینا ان نے کبھی پڑھائی نہیں کہ میت کو غسل کیسے دینا ہے تو لادوی بیچارہ مولوی ہی دے گا ورنہ اگر بیٹا جانتا ہو تو اس سے زیادہ کون حقدار ہے کہ مولوی غسل دے کہ باپ نے تو کبھی زندگی میں بیٹے نے باپ کو غسل نہیں کرایا مرنے کے بعد کب قریب جائے گا بلکہ اور بھی عورتیں کہیں گی وہ دور رکھو جی خام خواہ سے نہ ہو کہ میت اس کو بھی پکڑ ڈے میت کے قریب ہی نہ جانے تو یہ میں نے کہنے کا مقصد شور آ رہا ہے ہر طرف کہ اسلام آ گیا تو یہ ہو جائے گا اسلام آ گیا تو عورتیں اندر بیٹھ جائیں گی اسلام آ گیا تو عورتیں قیدی بن جائیں گی اسلام آ گیا تو چار شادیاں ہو جائیں گی پتہ نہیں اتنی عورتیں لے کے رکھی ہوئی ہیں کہ ہر آدمی کو تین تین عورتیں دیں گے کیا تہذیب ہے کیا اعتراض ہے اللہ کے قرآن کے مطابق اور اعتراض کرنے والے کون ہیں جنہوں نے نہ کبھی قرآن پڑھا ہے نہ آدی سے مصطفیٰ پڑھی لارڈ مکالے کا قانون پڑھا ہے اس کے مطابق بیٹھے ہوئے ہیں کہ جناب آئین کی یہ دفعہ جو ہے اسلام سے ٹکراتی ہے یعنی اب اسلام اتنا کمزور ہے کہ اگر لارڈ مکالے کے بنائے ہوئے قانون کی دفعہ ٹکرا جائے تو اسلام کو روک دو اس دفعہ کو رہنے دو تاکہ آئین نہ ٹوٹے ہمارا یعنی جو بندو نے بنائے ہیں آئین وہ تو نہ ٹوٹے اللہ کا آئین ٹوٹتا ہے ٹوٹنے دو اب ہمارے فیشن میں شگار میں یعنی یہ ہوتا ہے کہ جب پارٹی ہو اور کسی بڑے آدمی کی پارٹی ہو وہاں تو ضروری ہوتا ہے کہ بیگم جو ہے وہ کھڑے ہو کے سرو کرے اور مہمانوں کو سنبھالے اور اگر ساڑی باندھے تو سب سے اچھی ساڑی وہ ہوتی ہے جس سے آدھا پیٹ نظر آتا ورنہ ساڑی کیا ہوئی باندھنے کا کیا فائدہ ہوا ابھی اسی لیے تو باندھی جاتی ہے کبھی آدھا پیٹ نظر آئے پیچھے آدھی پشت نظر آئے پورے سر کے بال نظر آئے تبھی تو ماں جی یہ ہے صحیح معنی میں جو ساڑی باندھی جاتی اور یہ انہوں نے پتا نہیں آج تک تحقیق نہیں کی کہ یہ ساڑی سیدہ عائشہ باندھتی تھی سیدہ فاطمہ باندھتی تھیں سیدہ خدیجہ باندھتی تھیں رسول کی بے گوات باندھتی تھی کہاں سے آئی ہے کیا یہ کہیں ہندوؤں کی ایجاد تو نہیں اور جن کے نام لے کے بی بی فاطمہ کے نام کی جناب باقاعدہ شیرنی تقسیم ہوتی ہے لیکن بی بی فاطمہ کا کپڑے پہننے کے لیے کوئی بیٹی ہماری تیار ہے ویسے بی بی فاطمہ کے نام پہ ماشاءاللہ بڑی ہمارے یہاں مٹھائیاں بٹتی ہیں بڑی خیراتیں ہوتی ہیں بڑی شیرینیاں تقسیم ہوتی ہیں لیکن کبھی آپ نے بیگم سے کہا ہے کہ بیگم صاحب کیوں بی بی فاطمہ آپ کو اتنی محبوب ہیں آپ بی بی فاطمہ والا لباس پہنے گی تو یہ تو پھر بھی بھی مریم تھی نا جناب کہ جس کو اپنی عفت و عصمت کا یہ عالم ہے کہ وہ چیخ پڑی کہ لم سسنی بشرن ولم کو بخی میں کوئی گناہ گار ہوں میں کوئی بد کردار عورت ہوں کہ مجھے بچہ پیدا ہو جائے گا بغیر باپ کے اللہ اکبر کبری نے کہا کالا کزالی کی کالا ربو کی ہو ناس ورحمتاً منا وکان امراً مقضیاں علیہ السلام نے کہا بھی مریم اس سے میں آنے کی ضرورت نہیں ہے یہ تو تیرے رب کا فیصلہ ہے اور تیرے اللہ کو بغیر تیری شادی کے بغیر کسی چیز کے بچہ پیدا کرنا مشکل نہیں بڑا آسان ہے اور اللہ تو چاہتے ہیں کہ اس کو ایک نشانی بنائے اپنی قدرت کی کہ کوئی یہ نہ کہے کہ اللہ بنا تو سکتا ہے لیکن جب تک میاں بیوی نہ ہوں وہ بھی نہیں بنا سکتا اللہ چاہتے ہیں کہ میں اپنی قدرت کے تمام نمونے دکھا دوں میں چاہوں تو نور سے ملائقہ پیدا کر دوں چاہوں تو نار سے جن پیدا کر دوں میں چاہوں تو مٹی سے آدم پیدا کر دوں میں چاہوں تو آدم سے ہوا پیدا کر دوں میں چاہوں تو مریم سے عیسا پیدا کر دوں یخلو کو ماں یا شاخ مرضی میں جو چاہوں جیسے شاد اچھا جی انہوں نے کہا کمال ہے تو ٹھیک ہے کہا بی بی تم بات کہو نہ کہو کان کہ مقضیہ یہ تو اللہ کی تقدیر کا فیصلہ ہو چکا ہے اب تبدیل تھوڑا ہوتا ہے اب جناب یعنی حمل بھی ہو گیا بد حمل بھی ہو گئی اب بچی بیچاری بیٹھی رو رہی یا نہیں تنی متو کب لاز نسی منسیا رو رہی ہے پھر بھی حالانکہ جبریل باتیں کر کے گئے کہتی آئے کاش میں تو پیدا ہی نہ ہوئی ہوتی کم از کم چلو ٹھیک ہے میں بے گناہ ہوں میرا دامن صاف ہے لیکن قوم تو نہیں جانتی نا جبریل کی بات ہوئی تو میرے ساتھ ہوئی ہے پوری برادری کے ساتھ تو نہیں ہوئی نا برادری مجھے جب آئے گی تو میں کیسے مقابلہ کروں گی اللہ نے فرمایا تمہیں مقابلے کی ضرورت نہیں ہے جب قوم سامنے آ جائے تم چپ کر کے صرف عیشا کی طرف اشارہ کر دو ہم جانے ہمارا عیسا اللہ سلام جانے قوم آ گئی کس سمے بری ہوئی ہے ماں کا نہ ابو کمرا سو جو بھائی تھے ہارون ان کی بہن یہ بلکہ مراد یہ ہے کہ کان رجسالح اس علاقے میں ایک بہت بڑے عابد کچھ تم گزارت تھے تو ان کا نام ہارون تھا جس کی طرف نسبت کی گئی ان نے کہا تیرا باپ اچھا تیری ماں چی یہ کیا نکلم کیف نکلم من کان پہ دِس بھیا پال وجعلنی نبیا وجعلنی ال کتاب جالنی نیالنی مارکن کو ما دمت حیا اللہ تبارک بی بی میں بندہ ہوں اللہ نے, مجھے نبی بنایا ہے، اللہ نے مجھے برکت والا بنایا ہے اللہ کی عبادت کرنے والا نمازیں قائم کرنے والا والدین کی فرما بردا اب حضرت جب تلاوت ختم ہوئی تو نجاشی نے ایک لکڑی پڑی تھی چھوٹی اس کو کہتے ہیں ارجون کہتے ہیں باریک سی شاف جیسے قرآن کہتے ہیں کہ جب سورج جب چاند آخر میں پہنچتا کل ارجن قدیم پھر اسی طرح ہو جاتا ہے جیسے آپ نے دیکھا نا کھجور کیوں ایک ہلکی سی لکیر جس میں کھجور لگی ہوتی ہے اسی طرح پھر چاند بھی ہلکا بن جاتا ہے اتنی لکڑی اٹھا کے نجاشی نے کہا کہ واللہ ہی جعفر اے جعفر خدا کی قسم ہے جو تم نے کہا ہے جو تمہاری کتاب میں ہے اس سے زیادہ کچھ نہیں یہی حق ہے اور یہی سال سلام اب تو اور بتا کا پریشان ہو گیا ابھی یہ تو نجاشی اور متاثر ہو گیا دیکھو تم میری سلطنت میں رہو اور جب تک کیا ہو رہو کوئی تمہیں روکنے والا نہیں بطارکا نے جناب شور کر دیا اور نتیجہ یہ نکلا اللہ تبارک وہ تو اعلیٰ رحمت کرے کہ انہوں نے ایک بڑی سازش برپا کر دی اور ادھر نجاشی کا یہ عالم کہ وہ رات کو چوری سے جعفر کو بلا لیں جعفر اپنی ابھی طالب رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو اور اس سے قرآن پڑھنا اس نے شروع کیا اور وہ تو مسلمان ہو گئے یہ وہی نجاشی بادشاہ ہے کہ جس نے ام حبیبہ ابو سفیان کی بیٹی جو ہیں جو زوجہ ہیں وہ حمد مصطفیٰ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ان کا نکاح حضور سے کرنے والا یہی نجاشی بادشاہ تھا اسی نے حق المہر دی اسی نے سارے اخراجات ادا کیے اور اسی نے بھی ام حبیبہ کو یہاں سے بانیاں دے کے خادم دے کے ہدایہ دے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا تھا وہ مسلمان ہو گیا اب بتارگا کو پتہ بتا چلا کہ ہمارا تو بادشاہ گیا مسلمان ہو گیا بتارگاہ نے سب اپنے بڑے بڑے جو پادری تھے بڑے بڑے پنڈت تھے رائب تھے سب کو اکٹھا کیا وفد بنا کہ بادشاہ سے آخری بات کرتے ہیں یا ہماری بات مانے اور یا پھر شہنشاہیت چھوڑیں ہم اس کے مخالف تو بادشاہ سمجھدار تھا اس نے کہا کہ اب میں کیسے ان سے جان چھوڑا ہوں تو تاریخ کہتی ہے کہ اس نے یہ کیا کہ وہ جو سورت مریم قرآن کا صفحہ لکھا ہوا تھا وہ اس نے اپنے اندر کی جیب میں رکھ لیا اندر کی جیب میں رکھ لیا اور بیٹھ گیا اور بتا کا سے کہا کی بھی کیا اور کہا دیکھو بات سنو کہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ عیسا کے بارے میں کہ وہ اللہ کا بیٹا ہے اور سالس ولاسا ہے اور یہ ہے اور وہ ہے سارے جو ان کے عقیدے تھے جھوٹے اگر تم ان عقائد کو مانتے ہو تو بالکل ٹھیک ہے اگر نہیں مانتے ہو تو پھر ہم سب تمہارے خلاف جنگ کرتے ہیں تو بادشاہ نے پہ ہاتھ رکھا اور کہا ہاں, ہاں, ہاں میں اس کو مانتا ہوں میں تو اس کو مانتا ہوں کہ ہاں ہاں میں تو اس کو مانتا ہوں میرا تو ایمان ہے وہ تو کہہ رہے تھے جو میرے اندر ہے اس پہ ایمان ہے جو کاغذ اندر چھپایا ہوا تھا قرآن لکھا ہوا اور وہ پنڈت خوش ہو گیا اچھا چیسی پہ مرگاوا جی زندہ بات زندہ بس یہ کام تو ایسی ہوتی ہے نا میں زندہ باد مردی میں برداباد قوم کا کیا ایک منٹ میں ان سے کہہ دو بھی نواز نہیں پڑھو گے کہیں گے ٹھیک ہے چلو اگر چھٹی ملتی ہے تو اچھی بات اور کہو بھی نواز پڑھنی چاہیے کہیں ٹھیک ہے اچھی بات ہے یار واقعی نواز پڑھنے سے باب ہوتا ہے. قوم کا کیا ان کے نزدیک تو کہتے ہیں دین میں بڑی آسانی ہے پڑھ لو پڑھ لو نہ پڑھو, پڑھو،, پڑھو، نہ پڑھو،, پڑھو،, پڑھو،, پڑھو کیا فرق کیا پڑھو تو اب یہ بہرحال وہ خوش ہو گئے لیکن کچھ دنوں کے بعد ان کو پتہ چل گیا کہ نجاشی تو پکا مسلمان ہو گیا تو روز مسلمان اس کے گھر آ جا رہے تو انہوں نے بہرحال اعلان جنگ کر دیا نجاشی کے خلاف اور اپنی جتنی عیسائی قوتیں تھیں ان سب کو جمع کیا مسلمان ایک در... دریا تھا دریا کی دوسری طرف آبادی تھی اس میں رہتے تھے اور اس طرف جنگ کا اعلان ہو گیا نجاشی نے بھی کہا کہ ٹھیک ہے مسلمان تو میں مسلمان ہوں جو لڑتا ہے لڑکا اب مسلمان بیچارے پریشان کہ کیا ہوگا کبھی اگر تو نجاشی جیت گیا پھر تو ہماری جان بچ گئی وہ مسلمان ہے اور اگر خدا نہ خاصا آج کی جنگ میں نجاشی ہار جاتا ہے تو ہم تو مارے گئے پھر تو جو آئے گا وہ عیسائی ہوگا وہ ہمارا سب سے بڑا دشمن ہوگا اس پریشانیوں میں وہ تھے انہوں نے کہا کہ آخر کون آدمی جائے اتنا بڑا دریا ابور کر کے جا کے خبر لے کے آئے تو حضرت زبیر نے کہا کہ میں جا زبر آئے وہاں سے دریا عبور کر کے اللہ کی مہربانی یہ ہوئی کہ نجاشی کو اللہ نے فتح دی مخالفین شکست کھا گئے واپس آئے تم نے کہا کہ مسلمانوں تمہارے لیے خوشی ہے خیر ہے کہ نجاشی بچ گیا اس کی سلطنت بھی بچ گئی یہ وہی نجاشی ہے کہ جس کے مرنے پر اللہ نے اپنے نبی پاک کو اطلاع دی اور آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ تم ہمارا بھائی مسلمان نجاشی فوت ہو گیا ہے چلو اس پہ ہم سلاتا نواز جرادہ غائبان پڑے اور یہی وہ مسئلہ ہے جو احما کے درمیان میں بھی بابل اختلاف ہے یاد رکھیں اتفاق سے کیونکہ بات آ گئی ہے تو کہ کیا کسی کے مرنے پر غائبانہ جنازہ نماز پڑھی جا سکتی ہے یا نہیں پڑھی جا سکتی یہ مسئلہ جو ہے احمرام کے نزدیک مابہل اختلاف امام احمد ابن حمبر رحمتہ اللہ علیہ کے ماننے والے اسی طرح امام شافی رحمت اللہ علیہ کے ماننے والے اور علماء حدیث اس بات کے قائل ہیں کہ اگر کوئی بندہ مثلاً کسی ملک میں ہندوستان میں مر گیا پاکستان میں مر گیا بنگلہ دیش میں مر گیا اور ہم اس پر یہاں جنادہ غائبانہ ایبانہ پڑے تو کہتے ہیں ان سب کی بڑی دلیل جو ہے وہ یہی نجاشی کا قصہ ہے کہ نجاشی کی موت حبشہ میں ہوئی اور سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنادہ جو ہے وہ تمکے میں پڑا وہاں تو نہیں پڑھا مدینہ منورہ میں پر. تو کہا ابشار کہا مدینہ منورا یہ ہے کہ غائب ان سب حضرات کی دلیل یہ ہے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ غائبانہ نواز جنازہ پڑھنے کی اجازت نہیں ہے وہ فرماتے ہیں کہ اس لیے وہ فرماتے ہیں کہ پہلی چیز تو یہ دیکھو کہ کیا ہر اس آدمی پر جنادہ غائبانہ پڑھا جائے گا جس کا پہلے بھی جنادہ ہو چکا ہو یا نہ ہوا ہو وہاں نجاشی کا جنازہ کس نے پڑھا تھا آپشاہ میں جنازہ پڑھا ہی نہیں گیا مسلمانوں کو تو خود پتا نہیں تھا جنازہ وہ مسلمان تو مکہ سے ہجرت کر کے بیچارے وہاں پہنچے ہوئے تھے اور ابھی دین کے آکام آئے ہی نہیں تھے اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ تو اللہ نے باقاعدہ خبر کی کبریل کو بھیج کے اطلاع دی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ نجاشی مر گیا ہے اور بعد روایات میں یہ بھی ہے کہ جیسے بیت المقدس کو سامنے کر دیا گیا اسی طرح نجاشی کو بھی اللہ کے نبی کے سامنے کر دیا گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں جنادہ پڑھا تو فرماتے ہیں کہ یہ تو خاص واقعہ ہے ورنہ اس کے علاوہ اور کتنے صحابہ جنگوں میں شہید ہوتے رہے حضور نے کسی اور کا جنازہ کیوں نہیں پڑھا کہ اگر غائبانہ جنادہ سب کے لیے تھا تو حضور کی دعا کس کو نہیں چاہیے تھی بھائی چاہے کتنا بڑے سے بڑا شان والا صحابی ہو لیکن حضور کی دعا کے لیے تو سب محتاج تو کتنی لوگ ہیں جن کی حضور کو اطلاع ملی کہ حضور فلاں صحابی شہید ہو گئے فلاں صحابی شہید ہو گئے فلاں صحابی شہید ہو گئے لیکن حضور نے کسی کا بھی نہیں پڑھا اور تیسری بات یہ ہے کہ وہاں منیفا رحمۃ اللہ علیہ ایک حریث سے سزاد فرماتے ہیں کہ ایک عورت تھی جو مسجد کی صفائی کرتی تھی وہ بیمار ہو گئی تو حضور نے کہ مسجد کی خادمہ تھی میں چاہتا ہوں کہ اس کا جناب ہے میں خود پڑھوں اور جب صبح ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بھئی اس بی, بی کا کیا حال ہے وہ مسجد کی جو خدمت کرتی تھی انہوں نے کہا ساما تھا وہ تو فوت ہو گئی حضور نے فرمایا اللہ اعظم تو تم لوگوں نے مجھے خبر کیوں نہیں کی میں نے تو پابند کیا تھا ان نے کہا حضور وہ رات کو فوت ہو گئی آپ آرام میں تھے ہم نے یہ مناسب نہیں سمجھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کو جگایا جائے اور جنازے میں بھی وجہ تاخیر کرنے سے آپ نے منع فرمایا کہ جتنا جلدی ہو سکے میت کو دفن کرو حضور نے فرمایا دلونی دونوں قبریں اس کی قبر پر مجھے لے چلو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اللہ قبریا حضور نے پھر قبر پہ کھڑے ہو گئے جنارا تو اب امام منیفا فرماتے ہیں کہ بھی اگر ہی پڑھنا تھا تو وہی مسجد میں کھڑے خصوص فرماتے ایک بھی ایک دفعہ اور پڑھ لو جنا تھا پھر قبر بھی آنے کی کیا ضرورت تو اس لیے بہرحال یہ اپنے اپنے درائل ہیں اور ان کا موقع جو ہے وہ تو کتب احکام اور کتب فقہ ہوتی ہیں لیکن اگر ایک مسئلہ سامنے آ گیا تو افادے اور استفادے کے لیے میں نے کچھ تھوڑی سی باتیں اس پہ عرض دی تو بہرحال اب جناب حبشہ کے نجاشی کی وجہ سے وہاں تو مسلمان مطمئن ہو گئے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بڑا شدت کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا آپ طائف تشریف لے گئے طائف میں آپ کو امید تھی کہ شاید کوئی اللہ کا بندہ میری بات وہاں سن لے اور اسلام لے آئے اور اسلام کی ایانت کا ذریعہ بن جائے وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طائف والوں نے اتنی مخالفت کی اتنی مخالفت کی کہ حضور نے بی بی عائشہ کو فرمایا تھا کہ عائشہ وہ طائف کا جو دن مجھ پہ سخت گزرا ہے نا ایسا دن کبھی سخت حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ پتھر برسائے ظالموں نے آپ کا بدن مبارک لہو لہان ہو گیا آپ کے جوتے مبارک خون سے بھر گئے آب راستے میں تشریف لائے تو ایک باغ تھا اس باغ میں کچھ دیر سستانے کے لیے کچھ دیر آرام کرنے کے لیے حضور اندر چلے گئے وہ باغ جو ہے وہ تھا اتبا اور شہبا کا یہ دونوں مکے کے بڑے کافروں میں تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوچا کہ چلو کچھ دیر تو آرام تھوڑی سی دیر بیٹھ اتبا اور شہبا بھی موجود تھے باغ میں انہوں نے جب دور سے دیکھا تو انہوں نے بھی پہچان لیا گیہ محمد الرسول با صلی اللہ علیہ وسلم لیکن ان کے دل میں پھر بھی کچھ نہ کچھ وہ آخر برادری کا قوم کا کچھ روایات کا آدات کا بھی تو لحاظ ہوتا ہے انہوں نے اپنے غلام کو بلایا اور غلام سے کہا کہ یہ کچھ انگور ہیں پانی ہے لے جاؤ محمد رسول اللہ کی خدمت میں پیش کرو کچھ بھی ہو ہماری مخالفت اپنی جگہ ہے لیکن آخر ہمارے باغ میں تو آئے قریش میں عرب میں روایات کا بڑا لحاظ تھا آج بھی بڑے بڑی قومیں جو ہیں مارشل قسم کی قومیں ان میں بھی روایات پڑی ہیں کہ بس اگر دشمن بھی دروازے پہ آ گیا تو بس آ گیا وہ انگور لایا پانی لایا حضور کی خدمت میں پیش کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بدن مبارک دھویا اپنے ہاتھ پاؤں مبارک صاف فرمائے اس کے بعد پانی تھوڑا نوش فرمایا وہ انگور سامنے رکھا فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم جب حضور حور پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم تو وہ غلام اس کا نام تھا اداس حیران ہو تو کہا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ تو مکے کے قریش والے کفار قریش روسا قریش وہ تو کبھی نہیں پڑھتے بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ تو اگر کبھی خدا کا نام لینا بھی چاہتے ہیں تو کہتے ہیں بسم کا اللہ یہ الرحمن الرحیم تو وہ نہیں جانتے یہ تو قریش کے سردار ہیں قریشی ہیں آشمی ہیں یہ کہاں سے بسم اللہ پڑھ رہے ہیں تو جب وہ بڑا حیران ہوا تو حضور نے فرمایا کہ کیوں حیران انہوں نے کہا حضور ایسے کلمات میں نے آج سے پہلے کبھی سنے نہیں کسی مکے والے سے حضور نے فرمایا اچھا تم یہ بتاؤ کہ من عینہ تم کہاں کے رہنے والے ہو انہوں نے کہا من نئی یا رسول اللہ میں نئی نوا ایک بستی ہے عراق کی طرف اس کا رہنے والا ہوں اس نے فرمایا اچھا تم اس نے کر رہنے والے آ, یونس ابن جس میں تھی یونس ابن متا تھے اب تو عداس اور حیران ہو گیا اس نے کہا کہ آپ کیسے جانتے ہیں یونس ابن متا کو آپ نے فرمایا عداس, حیران ہونے کی بات نہیں انہوں نبی من انبیاء ابلا وہ میرے بھائی تھے گویا اور وہ بھی اللہ کے نبی تھے اور جو بات اور حضرت یونس کی دعوت ایک تھی ہم قبل رسول اللہ جی بس گر پڑا حضور کے ماتھے کو بوسا دے رہا ہے حضور کو چوم رہا ہے اور اتبار شہباد دور بیٹھے دیکھ رہے ہیں یہ کیا ہوگا یہ ہم نے غلام بھیجا تھا کہ جا کے انگور پہنچا تو تمہارا تو غلام بھی کیا واپس آیا غلام نے کہا تمہیں کیا ہو گیا تم کی کیوں رہے تھے بات سنو یہ ٹھیک ہے کہ میں تمہارا غلام ہوں لیکن یہ میں تمہیں صحیح بات کہہ رہا ہوں خدا کی قسم ہے وہ اللہ کا سچا جو بات اس نے مجھے بتائی ہے نا وہ نبی کے بغیر کوئی جانتا ہی نہیں تو وہ کیسے بتلا سکتے ہیں میرا یقین ہے نہ پڑھو تم پھر نہ جانا ان کے پاس اور چونکہ نوکر تھا ملازم تھا ڈانٹ دیا حضور صلی اللہ واپ سے چل پڑے پکے کے قریب آئے لیکن حضور رک گئے حضور نے فرمایا کیا میں کیسے کئی ادخل کھولو مکہ کیسے مکے میں داخل ہوں مکہ تو میں چھوڑ کے نکلا تھا کہ مجھے باہر کوئی امان ملے گی باہر کوئی ساتھی ملیں گے باہر کوئی نصرت ملے گی لیکن باہر سے بھی کوئی ساتھ اب پھر میں اکیلا مکے میں جاؤں تو سفا مکہ تو پھر میری مخالفت اور زیادہ تیز کرو کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھیجا ایک سردار کو اس کا نام تھا اخنص ابن شریخ اس کو پیغام بھیجا کہ اخ ابن نے تم مکے کے سرداروں میں سے ایک سردار ہو کیا میں تمہاری پناہ میں آ سکتا ہوں مکہ مقدمہ میں چلو تم میرے دین پہ آؤ نہ آؤ مانو نہ مانو لیکن بڑے لوگ آخر پناہ تو دیتے ہیں نا میں تمہاری پناہ میں جوار میں آ سکتا ہوں مکے ہے میں اپنے معاہدے کو نہیں توڑ سکتا میں آپ کو پناہ نہیں دے سکتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سہیلب ابن امر کے پاس آدمی بھیجا کہ سہیلب نے امر بھی مکے کا بہت بڑا سردار تھا اور بڑا حوصلے والا آدمی تھا کہ جب یہ ہدے کے موقع پہ سلو ہوئی حضور کے ساتھ یہ سہیل تھا امرت کرنے والا اور بڑا آدمی تھا قریش میں سے اور ویسے بھی بڑا حلم والا حوصلے والا بڑا نرم دل آدمی تھا کہ جب وہ آیا تھا نا سہیل تو حضور نے فرمایا اپنے صحابہ سے کہ اب شروع جو آ رہا آیا ہے تو کافر لیکن سہیل ہے معاملہ سہل ہی رہے گا سختی نہیں ہوگی سحیل ابن امر کو آدمی بھیجا حضور نے کہ حل اندر میں جوار کبھی مکہ تمہارے جوار میں میں مکے میں اتر سکتا ہوں کہا لا یا رسول میں, میں آپ کو پناہ نہیں دے سکتا کیونکہ میں حلیف ہوں قریش ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور پریشان اور اسی سنا اب دیکھیں ایک طرح پریشانیوں کا یہ آدم یعنی با مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے ہیں اور ادھر جبرین نازل ہوتے ہیں اور آ کر حضور صلی اللہ علیہ ولی وسلم وسلم کسی سلام کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ پاک نے سلام بھیجا ہے اللہ نے میرے ساتھ ایک اور فرشتہ بھی بھیجا ہے جس کا نام جبال پہاڑوں کا فرشتہ ہے کہ پہاڑوں پر اس کی ڈپٹی ہے اور اللہ فرماتے سلام تیرے رب نے محمد مصطفیٰ تجھ پہ سلام بھیجے ہیں اور ساتھ یہ بھی فرمایا ہے کہ اگر تم چاہتے ہو نت اکش بین وہ جو پہاڑ ہیں نا ایک, ادھر اور ایک ادھر اگر آپ چاہیں تو ہم حکم دیتے ہیں ملک کو پہاڑوں کو ملا دے اور ان کو کچل ختم کر دے یعنی ایک طرف یہ سختی ہے ایک طرف قدرت کی طرف سے یہ قوت و طاقت ہے لیکن پتہ حضور نے کیا فرمایا, فرمایا اللہم اہد قومی فإنهم لا يعلمون کہ جبریل میرے اللہ سے کہہ دو کہ میری قوم کو ہدایت دے دیں وہ جانتے نہیں وہ جاہل ہیں وہ ابھی تک مسئلہ نہیں سمجھ رہے ان کو ہلاک کرنے کی ضرورت نہیں ہے ان کو برباد کرنے کی ضرورت نہیں ہے صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ ان کے لیے تباہی کی دعا مانگے پر میں اللہ نے مجھے تو رحمت بنا کے بھیجا ہے میں کسی کے لیے عذاب کی کیسے دعا میں دیکھو اگر یہ مسلمان نہیں ہوں گے ہو سکتا ہے ان کی نسل سے ان کی اولادوں سے ان کی پشت سے اللہ کوئی مسلمان پیدا کر اور دیکھو بالکل وہی ہوا جو حضور چاہتے تھے ابو سفیان اسلام لائے ابو جہل کا بیٹا ایک رما من نبتال الاسلام بنا ولید عبد المغیرہ کا بیٹا خالد سید الرحمن بنا بالکل این حضور کی وہ تمنا وہ دعا جو تھی کہ چلو یہ نسل نہ صحیح ہے آنے والی نسل میں اللہ کوئی ایسا بندہ بھیج دے آپ دیکھتے ہیں کہ حضرت خالد کا کتنا بڑا مقام ہے کہ آج تک کفت حضرت خالد کی تلوار کی کاٹ کو نہیں بھول سکتی مسلمان ہم نہور ہیں ہیں آخر آپ دیکھیں کہ آج کل کا میڈیا اور انٹرنیٹ اور ساری دنیا لگی ہوئی اسلام اسلام اسلام اسلام کیا بلا ان کو کھاگی میں ہمارے پاس تو اللہ کے بندے ابھی تک وہی ٹانگا اور گدا گاڑی چلتی ہے ان کو کیوں موت آئی ہوئی ہے اسلام سے لیکن وہ جانتے ہیں کہ یہ سرکس کا شیر ہے جب یہ جاگ گیا نا اس کو پتہ چل گیا کہ میں شیر ہوں بس یہ ابھی اپنے آپ کو ذرا کھیل کود میں لگایا ہوا ہے لہو لاہب میں پڑا ہوا ہے یہ ابھی تو اس کو لوگ بندر سمجھ کے نچا رہے ہیں لیکن یہ جب اپنی پہ آگیا نا پھر اس کی ایک دھاڑ کے آگے بھی کوئی نہیں ٹھہرے گا پھر تو اللہ اکبر کی نعرہ ہی نا اور کیا لگانے پھر ان کے مزائل ویزائل کس کام آئیں گے یہ تو اس وقت سے ہم نے دیکھے ہوئے ہیں جب ہمارے مدرما پیدا ہوئے یہ تو اس وقت آپ قرآن کو اٹھا کے دیکھیں نا جنہوں نے کیا کہا کہ انا کنانا کو تمہیں نہ بتا اتنا یہ گد رہو شیاب اور رسدا کہ ہم نے اپنے اوپر ٹکانے بنائے ہوئے تھے آسمانوں میں اور ہم جا کر فرشتوں کی بات سنتے تھے لیکن کیا کریں اب ہم جاتے ہیں تو وہاں سے ہمیں میزائلیں آسمانی والے جاتے ہیں وہ شیاب رسد کیا تھا جسے آپ کہتے ہیں نی تارا ٹوٹا ہمارے تو یہ ہماری اصل وجہ یہ ہے لیکن یہ رات دن یعنی کوئی دنیا میں کوئی دنیا میں اگر ان کا کوئی جہاز بھی گر جایا کہتے ہیں مسلمان نے پھونک ماری ہو ہمارا جہاز گر گیا وہ بد بس ہو جہاز تمہارا گر گیا ہم نے کہا نہیں یہ نہیں چلو پھونک نہیں ماری ہوگی نا کھڑے ہو کے دعا پیو کروں تو نادرا پڑی ہو بھئی ہاں بالکل ٹھیک ہے ہمارا تو خدا پہ ایمان ہے تم پچیس مارو گے خدا رہا تمہارے مار گنتے جاؤ ہمارا تو اب بھی ایمان ہے کہ ساری دنیا کا یہودی اسی لیے اکٹھا ہو رہا ہے کہ ان کو ہلاک ہونے میں ہمیں ڈھونڈنا نہ پڑے ہمارا تو اب بھی ایمان ہمارا تو عقیدہ ہے اسلام آئے گا ابرے گا اور اسے دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی دنیا کوئی طاقت نہیں روک سکتا. اب دیکھیں نا جی کہاں اسلام ہے آپ کا ہندو چیخ پڑا او اگر اسلام کا بل آگیا تو ہمیں بڑا خطرہ ہے اسلام کے بل سے آپ کو کیا خطرہ ہے تو پھر کہیں مسلمان جاگ نہ جائے اگر جاگ گیا تو پھر اس کو پتہ ہے نا کہ ساڑھے آٹھ سو سال تو پہلے بھی رہے ہیں ہم پر تو پہلے چپراسی تو نہیں لگے ہوئے تھے نا یہ تو جب ہم بد امن ہوئے تو گر گئے نا آج تک صلیبیوں کو عیوب عیوب بھولا ہوا ہے صلاح الدین بھولا ہوا ہے مغیرہ بھولا ہوا ہے آج تک کفر کو سیدنا اوبر خالد بھوے ہوئے ہیں ایسی دیکھی ہوگی حضرت ان یعنی اپنی انگوٹھیوں میں چھپائی ہوتی ہے تاکہ اگر دشمن پکڑ لے تو بس چکھ لی اور بندہ ختم ہو گیا جس کا ذائقہ آج تک کوئی رپورٹ نہیں کر سکا اتنی خطرناک وہ ہے خیال کرنا کسی کے ہاتھ کا پانی نہ پینا کھانا نہ کھانا دشمن ملا دے تو حضرت نے اچھا وہ کیا وہکا پکا دیکھا اب گرا اب گرا اب گرا انہوں نے کہا کیا تو میں کچھ ہی نہیں ہو کیا مطلب جس خدا خالق ہے اسی کے نام سے ہم نے کی ہے اس نے مجھے تو اس قوم سے کون نہ ڈرے بھائی یہ کمال ہے نا کہ ادھر شدتوں کا یہ عالم ہے اور ادھر مدنی کی رحمت کا یہ عالم ہے کہتے ہیں اللہ اہد قومی فا انہم لا عالم میری قوم کو ہدایت عطا فرما دے یہ بے کا قصور کوئی نہیں یہ جانتے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سہیل کو پیغام بھیجا اس نے بھی انکار کیا آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے متم اپنے ادی کو پیغام بھیجا انہوں نے کہا مکے والوں کچھ تو عقل کرو آخر متم اپنے ادی نے کہا کہ یا رسول اللہ اندل فی جوار چلو آپ میری پناہ میں آ جائیں میں آپ کو اپنی پناہ میں لیتا ہوں اور آپ بالکل تشریف لائیں اور جس وقت آپ مکے میں پہنچے تو آپ ہمیں با حضور نے خبر دی متن مطلب نے کیا کیا کہ اپنے بیٹوں کو چھ بیٹے تھے اس کے حکم دیا کہ سب اسنا اچھی طرح پہن لو تیار ہو جاؤ اور حضور سے پوچھا کہ کیا کرنا ہے حضور پھر میں نے تو پہلے کعبے کا طواف کرنا ہے جاگ تو آگے حضور چل رہے ہیں اور پیچھے متن مطلب اپنے دی کہ چھ بیٹے مسلح ہو کے جا رہے ہیں اور کریش کھڑے ہیں. یہ کیا ہوگا نے کہا خبردار ابو سفیان دوڑا کہا کیا ہو کیا تم بھی مسلمان ہو گیا نبی کے پیچھے کہا دیکھو ابو سفیان میں مسلمان نہیں ہو گیا اللہ صلی اللہ اللہ علیہ وسلم فی جواری اللہ کے نبی میری اوان میں اترے ہیں لہذا ابھی کوئی ہاتھ نہ بڑھائے اگر حضور کو کسی نے نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو میں ٹکرا جاؤں گا اس سے انہوں نے کہا اچھا اگر تم نے پناہ دی ہے کیونکہ یہ ہمارا عرب کا رواج ہے کہ ہم ایک دوسرے کی امان کو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں چلو ہم حضور سے کچھ نہیں کہتے لیکن بس وہ ان سے کہیں کہ ہمارے خداوں کا اسی لگنا میں جب شدت و ظلم و ستم کے پہاڑ ٹوٹ رہے ہیں کوئی صحابہ ہفشے میں ہیں کوئی صحابہ مستضفین ہیں کوئی صحابہ ایمان کو چھپائے ہوئے ہیں اور نماز پڑھنے کی بھی توفیق نہیں ہوتی ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے باہر نکلے کہ میں جا کے عبادت کروں اللہ پاک نے خبر دی کہ حضرت بھی تم بیٹھ جاؤ آگے جا کے حضور نے نماز شروع کی اور اس کے بعد جنوں کا ایک بفت گزرا جس کو اللہ نے قرآن میں مختلف مقامات میں جس کا ذکر کیا ہے وَإِذْ صرفنا يستمعون القرآن فلما حضروا قالوا أنصف فلما قضي ولوا إلى قومهم انذرين قالوا يا قومنا إننا سمعنا كتابا انزلهم فعلينا سا لما إلى الحق إلى الحق اللہ کے نبی نواز پڑھے اور جنہیں اتنی جناتا ہے اسی جگہ قرآن کے طرف کا اللہ فرماتی ہے کہ جب حضرت محمد مصطفیٰ میرا بندہ میری عبادت کے لیے کھڑا تھا ایسے وہ گر رہتے جیسے لپٹ رہے تھے جیسے مسود فرماتی ہے واللہ ان کی کسرت کی وجہ سے مجھے محمد عربی بھی نظر نہیں آتے تھے اور ان کے سر ایسے نظر آتے تھے چھوٹے چھوٹے سر ہیں لیکن اتنی مخلوق ہے ان کی حد و حساب کوئی نہیں کہ کتنے لوگ ہیں اور اس کے بعد جب حضور قرآن سے فارغ ہوئے تو اسلام لائے اور اس بات میں تھے کہ وجہ کیا ہو گئی کہ آسمان پہ ہمارا جانا ہے ان لاندری اشبر اری دبل ہمیں تو پتا کوئی نہیں پہلے ہم باتیں سنتے تھے ملائکہ کی باتیں سن کے اپنے کاہنوں کو بتلاتے تھے لیکن سب پہ لگ گئے ہم اسی ڈھونڈے میں نکلے تھے لیکن آپ کا چہرہ دیکھ کر قرآن سننے کے بعد ہمیں بالکل یقین ہے کہ آپ اللہ کے سچے روی ہیں مہربانی کر کے ہمیں مسلمان کریں حضور کے ہاتھوں پہ جناب آپ سینکڑوں ہزاروں جن مسلمان ہو رہے ہیں اللہ نے ایک جانب سے تسلی کی محمد مصطفیٰ اللہ تعال غم نہ کریں فکر نہ کریں اگر مکے والے مسلمان نہیں ہوں گے تو میری کوئی ایک مخلوق تو نہیں ہے میرے پاس تو اور مخلوق بھی موجود اگر یہ اسلام نہیں لائیں گے تو آپ کے اسلام کو بھی نقصان ہو جائے گا ہم اور قوم بھی دیں اب یہی میں شدت کے اور تکالیف کا دور ہیں کہ این اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئی کہ اپنے نبی کی تسلی کے لیے اطمینان قلب کے لیے اور تطمین کے لیے کہ میرے مدنی کا رات اور دن جو ہے ستم میں گزر رہا ہے اور تکالیف میں گزر رہا ہے پریشانیوں میں گزر رہا ہے تو یہاں غم و اندوہ کی آخری حد ہے اور وہاں میری رحمت کے فیصلے اللہ کی رحمت کے فیصلے ہو رہے ہیں کہ ہم نے اپنے نبی کو تسلی بھی دینی ہے اور اپنے نبی کو اپنے قدرت کی آیات بھی دکھلانی ہے اور آپ کا شان بھی بلند کرنا ہے اور اللہ کی تقدیر نے اسرا اور معراج کا فیصلہ کیا کیونکہ اب یہ وہی دن ہیں جس میں میرے ودنی کو معراج ہوتا ہے جس کا پہلا حصہ اسرا ہے اور دوسرا حصہ معراج ہے زندگی باقی تو بعد باقی ان شاء اللہ بما لینا برادران اسلام محترم بھائی عزیز نوجوانوں